سورت الانبیاء آیت نمبر گیارہ رکو نمبر دو اور سطر میں پارے کا دوسرا رکو اشاد فرمایا وکم قسم نام فریتن بہت ساری بستیاں ہم نے تباہ کر دی کانت ظالمہ یہ بستیاں گناہ کرنے والی تھیں وہ بادہ قومن آخرین اور ہم نے اس کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی گناہ کے لیے عبرت ہے کہ گناہوں کا انجام بالآخر بہت برا ہے فلم انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا دیکھ لیا کہ چاروں طرف سے وہ گھیر لیے گئے ہیں یار کن اس وقت وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے فرشتوں نے کہا لا تر مت بھاگو اب بھاگنے کا وقت ختم ہو گیا ورج ری لوٹ جاؤ اپنی ان نعمتوں کی طرف جو تمہیں اس بستی میں دی گئی وہ مکانات وہ دنیا کی چیزیں جس کی خاطر تم نے اپنے رب کو ناراض کیا وہ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ اور اپنے مکانات کی طرف لوٹو تاکہ تم سے پوچھا جائے تمہیں دکھایا جائے کہ جن مکانات اور جس دنیا کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا تباہ کر دی جائے گی جب کسی شہر میں کسی بستی میں سیلاب آتا ہے طوفان آتا ہے زلزلے کے جھٹکے شروع ہوتے ہیں تو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں وہ گھر بار وہ مکانات وہ بینک بیلنس وہ فیکٹریاں جس کی خاطر وہ اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اس موقع پر وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں نہ وہ چیزیں بچتی ہیں نہ وہ خود زندہ رہتے ہیں بالاخر موت سے وہ ہمکنار ہو جاتے ہیں عبرت ہے درس ہے نصیحت ہے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے کاش ایسا کرم ہو جائے کہ ہمیں گناہوں سے شدید نفرت ہو جائے دنیا ہمارے سامنے بے وقت ہو جائے اور آخرت کی فکر اس قدر غالب ہو جائے کہ اگر گناہ کی طرف ہم بڑھنے لگے تو جسم پر لرزہ تاری ہو جائے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اے پروردگار ہم سب پر یہ کرم فرما دیں بولے یا ویل ہائے ہماری بربادی ہائے افسوس بے شک ہم گناہ گار تھے ظالم تھے فما ضالت دل کا داو ہوں حسین خامدین وہ اسی طرح چیخو پکار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں تباہ کر کے کاٹی ہوئی کھیتی کی طرح اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو وہ زمین ویران نظر آتی ہے وہاں پر بھوسا رہ جاتا ہے اور جب آگ جل کر بج جاتی ہے تو وہاں راک کا ڈھیر ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہوتا فما زاد تل کا داغ جا حسین خامدین ہر ایک کو مرنا ہے سوچے گنا کرتے کرتے کرتے موت آئی تو اس وقت کتنا افسوس ہوگا اس وقت چیخ و پکار وہ کرے گا مگر اس کی زبان نہیں چل سکے گی اس کا رواں رواں پکار رہا ہوگا ہائے افسوس ہم ظالم ہیں ہم گناگار ہیں وما خلق السماء سما وما اردا وماں آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا کہ یہاں تم عیاشی کرتے رہو اور پھر ظالم کو آخرت میں نہ دیا جائے گناگار کو آخرت میں نہ دیا جائے نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اپنے رب کے حکم پر چلنے والے اور گناہوں کی زندگی بسر کرنے والے دونوں برابر ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا اچھے کا انجام اچھا ہے اور برے کا انجام برا ہے لو اردنا لاہول لت خز نہ ہو اگر دمیں کوئی کھیل کھیلنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے خود کھیل لیتے ان کو نا اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا لیکن رب العالمین کھیلنے کودنے سے پاک ہے اس کی ہر کام میں حکمت ہے اس کا کوئی کام بیکار نہیں ہے تو یہ کائنات اس نے کیوں بنائی ہمیں کیوں پیدا کیا اس لیے کہ ہم کھائیں پیوں اور مر جائیں اللہ وہ ذات خلقل الموت طل جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم ایوکم احسن عملا اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو کون تم میں سے اچھے امال کرتا ہے بل نقلو بل حق بھی بلکہ ہم حق کے ذریعے باطل کو فنا کرتے ہیں مٹاتے ہیں فد مغ بس باطل چورا چورا ہو جاتا ہے فا پس اس وقت باطل مٹ جاتا ہے فنا ہو جاتا ہے ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہوگا اور باطل کے لیے رسوائی ہے ول کمل ویل و تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم اپنی طرف سے گڑتے ہو کہ مشرقین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے مشرقین کئی بتوں کو خدا کا مد مقابل شریک اور برابر والا سمجھتے اسی طرح مسلمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے چور ہے ڈاکو ہے رشوت خور ہے سود خور ہے حرام خور ہے نمازیں قضا کرنے والا ہے مسلمانوں پہ ظلم کرنے والا ہے اسے اگر سمجھایا جائے اللہ کے غزب سے ڈریے تو وہ پھٹ کہہ دیتا ہے کہ مجھے جہنم سے مت ڈراؤ رب کی رحمت بہت بڑی ہے میں تو جنت میں جاؤں گا اپنی طرف سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے تو جنت کی ٹکٹ مل چکی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن وہ شخص جنت میں جائے گا اس کی کیا گارنٹی ہے کیا کئی ایسے مسلمان نہیں جن کا ایمان برباد کر دیا جائے گا مرتے وقت کیا کئی ایسے مسلمان نہیں کہ وہ جہنم میں کئی سالوں تک جلتے رہیں گے تو یہ کون سی گارنٹی ہے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے ایمان کے تحفظ کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کے مطابق زندگی گزاریں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ولاکم الویلو مما تو اور تمہارے لیے بربادی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم کرتے ہو اپنی طرف سے خیال رکھتے ہو من گھڑت خیالات بنا لیے ول ہو من پھر سماوات اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہو جو کچھ زمین میں ہے وہ من لا یس تک بغنا ہی جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے وہ آجزی کرتے ہیں ولا یستاح اور وہ اللہ کی عبادت کرنے سے تھکتے بھی نہیں ہیں یوسب اللہ نہ یہ فرشتے دن اور رات اللہ کی تصبی بیان کرتے ہیں لا يفترون یہ فرشتے سستی نہیں کرتے رب العالمین تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے تم عبادت نہ کر کے گناہ کر کے اپنا خود نقصان کر رہے ہو رب العالمین فرشتوں کی عبادت کا بھی محتاج نہیں ہے یہ تو اس کی مشیت ہے اس کی مرضی ہے امت تخدو آلیہتن کیا ان لوگوں نے جھوٹے خدا بنا لیے منل اردی زمین سے یعنی مٹی سے پتھر سے مٹی سے بت بنا کر وہ انہیں خدا سمجھنے لگے امت تخر علی من مینل کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں ہوم یون شرون کے وہ کچھ پیدا کرتے ہیں یعنی کیا ان کے بت کسی چیز کو بنا سکتے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے جب وہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ بت خدا کیسے ہو سکتے ہیں لو کانفیما علی حتن اہ لفتا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے تو ایک کائنات کا نظام چلانے والے دو خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ عقلی طور سمجھایا گیا ایک بزرگ ایک خاتون کے پاس سے گزرے تو وہ خاتون اپنا چرخہ چلا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون اے بڑھیا تو نے خدا کی معرفت حاصل کی اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ رب العالمین کا وجود ہے تو اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کے لیے تیرے بات دلیل کیا ہے تو کہنے لگی میرا یہی آلہ جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں روک دیتی ہوں تو رک جاتا ہے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اسے چلانے والا ضرور موجود ہے تو آپ نے کہا ایک خدا ہے ایک سے زائد ہیں کہنے کہ ایک ہے تو کہا کہ ایک ہے اس کی دلیل کیا ہے کہا یہی میری مشین یہی میری لکڑی کا سامان اگر ہم دو چلانے والیاں ہوتی تو پھر دو صورتیں ہیں ہم دونوں ایک ہی سمت میں چلاتے تو اس صورت میں سپیڈ بڑھنے سے یہ ٹوٹ جاتا اور اگر دونوں مخالف سمت میں چلاتے تب بھی ٹوٹ جاتا پھر ایک فیکٹری کا ایک مالک ہوتا ہے اگر دو مالک ہوں کبھی کوئی حکم دے اور دوسرا دوسرا حکم دے اور دونوں کی پاور برابر ہو اگر دو مالک بھی ہیں تو پھر پاور دونوں کی برابر نہیں ہوگی اس میں جو بڑا مالک ہے اس کی پاور سب سے سپریم ہوگی یہ ایک کانسپٹ ہے ایک فیکٹری کو چلانے والے دو مینیجر نہیں ہو سکتے ایک ایسا موقع ضرور آئے گا کہ جب بہت سارے معاملات میں لوگوں کو اس مالک کی بات پر سر جھکانا پڑے گا اور جس ملک میں جس فیکٹری میں نظام نہ ہو اور ایک سے زائد وہ چلانے والے ہوں اور انہی کا حکم چلتا ہو ایک چلانے والا نہ ہو تو اس ملک کا بھی کوئی نظام نہیں ہوتا اور اس فیکٹری کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے ہر ملک میں کسی ملک میں وزیراعظم وہ سپریم عہدہ رکھتا ہے کسی ملک میں صدر کسی ملک میں بادشاہ تو ایک شخصیت پر جا کر سارے ملک کا نظام جو ہے وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات اور اگر دو چلانے والے ہوتے تو پھر اس نظام میں خلل آ جاتا فرمائیے سمجھانے کے لیے لو کا نفیما فسد اگر اس زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے اللہ کے علاوہ تو فساد ہو جاتا اور زمین و آسمان تباہ ہو جاتے فصبہ رب العرشی اما یو اللہ رب العرش ان تمام باتوں سے جو وہ کہتے ہیں اس سے پاک ہے لا یوس الما یف اللہ تعالی جو کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہاں یہ لوگ ضرور پوچھے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا رب کے کسی فیل پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا امت تخدو مندون ہی علیحا کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے قُلْ محبوب آ فرمائیے ہاتھوں برہا نہ کم لے آؤ اپنی دلیل ہا ذکر من یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں وہ ذکر من قبلی اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو من قبلی جو مجھ سے پہلے ہیں مراد یہ ہے کہ قرآن مجید فقان حمید میرے ساتھ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اور جو مجھ سے پہلے نیک لوگ گزرے ان کے لیے بشارتیں دیتا ہے اور ان کے لیے فلاح اور کامیابی کی ضمانتیں دیتا ہے بل اکثر لا الحق بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے فہم اور پس اسی وجہ سے وہ ایراض کرنے والے ہیں روگردانی کرنے والے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ جس بھی رسول کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے ان کی طرف یہی وحی کی گئی اَنَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں فَاعْبُدُون پس تم میری ہی عبادت کرو وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا وہ بولے رحمان عزوجل نے اولاد اپنے لیے رکھی سبحان ہو اللہ اس سے پاک ہے یہ فرشتے اللہ کی اولاد نہیں ہیں بل عباد مکرمون بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں مکرمون بندے ہیں یعنی عزت والے بندے ہیں جنہیں اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا لا یسفوں بال وہ کسی بات میں سبقت نہیں لے جاتے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بھی امریحی یا اور وہ اس کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں یا علام بین عیدین ماں خلف اللہ تعالی اگلی اور پچھلی باتوں کو خوب جانتا ہے ولا یشفا اللہ لمن تغ ولا یشما وہ شفاعت نہیں کر سکیں گے اللہ مگر وہی شفاعت کر سکے گا لمن تغ جس سے اللہ تعالی راضی ہو ہم من خش ہی اور وہ جو شفاعت کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ شفات کریں گے یہ بت اور یہ کافر کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے وہ مئی یا من اور ان لوگوں میں سے جو کوئی کہے انہوں مندو نہیں بے شک میں اللہ کے علاوہ خدا ہوں فضال کا نجزی ہی جہنم بس اس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے یعنی اسے جہنم میں ڈالیں گے کزال کا نجز اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیں گے دوسرا رکو مکمل ہوا ایک مرتا محمد کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ و